الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذي استفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما ذيقي يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين دن سراک المستقیم سراق المتام اور یسرلی امری وحلسانی گزشتہ نشست میں ہدایت کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایک ہے ہدایت کے مراحل مدارج وہ تو بے شمار ہے زندگی کے ہر قدم پر انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے اور زندگی کے آخری سانس تک انسان ہدایت خدا مندی کا محتاج ہے ایک یہ کہ اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں ہدایت نظری یا علمی اور ہدایت عملی ہدایت نظری ہدایت علمی کے لیے اصل مواد فطرت انسانی میں موجود ہے اللہ تعالی نے انسان کو جو فطرت عطا فرمائی ہے اور جو عقل سلیم عطا فرمائی ہے وہ بنیادی طور پر نظری ہدایت کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے البتہ دو اعتبارات سے رہی اور نبوت کے ذریعے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے نمبر ایک گہرائی اور گیرائی یقین کے درجے تک پہنچنا اور نمبر دو اس میں بہت سے وہ غیبی امور کے جن تک رسائی عقل کے لئے ممکن ہی نہیں وہ عالم غیب سے متعلق ہیں ان کی تفاصیل اس کے لیے انسان محتاج ہے وہی کا نبوت کا رسالت کا عملی ہدایت میں جہاں تک انفرادی سطح پر اخلاقی ہدایت ہے اس کا بھی جو بنیادی اس کے لئے جو بنیادی ضرورت ہے وہ تو فطرت انسانی میں اللہ نے پوری کی ہے نیکی اور بدی کا شعور ودیت کر کے وہ نفسم وما صواہ فال ہما فجورہا و تخواہ اس اعتبار سے انسان کے اندر اس کے لیے بنیادی مواد موجود البتہ یہ کہ انسان کو ضرورت ہے ایک متوازن اور معتدل ماڈل کی وہ ماڈل ہے کہ جو انبیاء کرام کی شخصیتوں کے ذریعے سے انسان کو میسر آتا ہے وہ گویا کہ فریم آف ریفرنس ہے کون سی بھلائی کتنی مطلوب ہے کس درجے میں مطلوب ہے ایک بھلائی کسی دوسری بھلائی کے کاسٹ پر نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ایک بھلائی اتنی بڑھ جائے کہ اس سے کئی دوسری بھلائیوں سے انسان کی محرومی ہو جائے یہ توازن انسان کے بس کروڑ نہیں البتہ جو ہدایت کا عملی ہدایت کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے کہ جس میں انسان کل نبوت کا اور رسالت کا محتاج ہے وہ اجتماعی معاملات اجتماعی معاملات میں یہی وجہ ہے نوٹ کیجئے کہ لفظ سیراط آیا ہے سیرات کہتے ہیں راستے کو اور قرآن مجید میں ایک جگہ کہا گیا ہے ومن ہا جہ قسد الصبیل ومن ہا جائر راستہ چلنے والا ہر انسان جانتا ہے کہ قدم قدم پر چوک آ جاتے ہیں چوراہے آ جاتے ہیں دو راہے آ جاتے ہیں اور ان دوراہوں پر ذرا سی غلط ڈائریکشن میں انسان مڑ جائے تو یک لہذا غافل گشتم و ست سالہ راہم دور شد پھر یہ کہ انسان آگے پھر بڑھے گا یہ تو آپ کو معلوم ہے اینگل جو ہے وہ آپ نے سیدھے چلتے چلتے ذرا سے مڑے ہیں پھر سیدھے چل رہے ہیں لیکن جتنا جتنا اب آپ سیدھے چلتے ہوئے بڑھیں گے اتنا ہی اس سے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ جو دو راہے تراہے چوراہے آ جاتے ہیں ان کی پہچان اور دوسری بات جو اس سے پہلے میں نے ارض کی تھی کہ اجتماعیات انسانیہ میں ظاہر بات ہے کہ دو اطراف جو ہے ہر معاملے کے اندر وہ اس سے متعلق ہے سب سے بنیادی مسئلہ انسانی اجتماعیات میں مرد اور عورت کا معاملہ ہے یہ تو سمجھئے کہ نو انسانی کا آغاز ہوا تو آدم و یہ دو جن سے موجود تھیں انہیں سے فرشتہ ازدواج سے پھر اولاد چلی تو گویا کہ یہ نقطۂ ہے آغاز اجتماعیت کا اب مرد کے کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں عورت کے کیا حقوق ہیں کیا فرائض ہے شوہر اور بیوی ہونے کے اعتبار سے بڑا کروشل معاملہ ہے ظاہر بات ہے کہ مرد سوچے گا وہ اپنی مسلحت کو دیکھے گا اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو عورت کی جگہ رکھ کر سوچ ہی نہیں سکتا کیسے ممکن ہے اس کے لیے اس کی اپنی نفسیات ہے اس کا اپنا انداز فکر ہے اس کے اپنا سوچ کا معاملہ ہے اس کی اپنی عورت کی جو ہے اپنی نفسیات ہے اس کے اپنے احساسات ہیں لہذا کوئی مرد عورت ہو کر نہیں سوچ سکتا کوئی عورت مرد ہو کر نہیں سوچ سکتی کوئی ایسی ہستی درکار ہے کہ جو ان دونوں سے بالا تر ہو جسے ان دونوں کا خیر مطلوب ہو دونوں کی بھلائی مطلوب ہو دونوں ہی کے لیے وہ چاہے کہ وہ بہتر سے بہتر جو جس کو کہ ہم نے وہ رب کی تشریح میں پڑھا تھا انشاء شہ حال الفحال اللہ حد تمام کہ کسی شے کو درجہ بدرجہ ترقی دیتے ہوئے ابھار کر اس کے نقطہ عروج اور نقطہ کمال تک پہنچا دینا تو وہ تو ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے جو مرد کے لیے بھی یہ چاہے کہ وہ اپنے کمال کو پہنچے اور عورت کے لیے بھی چاہے کہ وہ اپنے کمال کو پہنچے اور وہ وہی جو اس کی خالق ہے مالک اسی پر قیاس کیجئے فرد اور اجتماعیت کوئی شخص جو ہے کہیں اجتماعی کسی عہدے کے اوپر فائز ہو جاتا ہے اسے اپنی ضرورتوں کا پورا احساس ہے لیکن جو لوگ اس کے ساتھ منسلک ہیں ان کے پورے احساسات کا تو وہ اپنے اوپر تاری نہیں کر سکتا جو شخص تو ہے کہیں پر معمور کی حیثیت سے منسلک ہے کسی امیر کے ساتھ وہ اپنے احساسات کے بارے میں جانتا ہے کہاں کہاں ان کو زک پہنچ رہی ہے یا کہاں کہاں اسے ٹھیس پہنچ رہی ہے لیکن وہ امیر کی ضرورتوں کو اپنے اوپر تاری نہیں کر سکتا اس اعتبار سے اجتماعیت میں بھی یہ دو رخ آ گئے لہذا کوئی ایسی ہی ہستی درکار ہے کہ جو اس معاملے میں بھی توازن کا معاملہ اور اعتدال کی راہ کو معین کرے ی طریقے سے سرمایہ اور لہنت کا معاملہ یہ معاملے بالکل منشم سے یہ وہ اقدے ہیں جو حل ہو ہی نہیں رہے کس طور سے حل کیا جائے دنیا میں دو بڑے بڑے نظام در حقیقت انہی کے حل میں کسی نے ادھر جو ہے رخ اختیار کر لیا ہے کوئی ادھر کو جھک گیا ہے اور وہ توازن کی والی بات تو نہیں آتی کیسے انسان کو معلوم ہو سکتا ہے کہ سود کتنی بڑی لانت ہے یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے اللہ جانتا ہے بات بڑی چھوٹی سی ہے بہت سے اعتبارات سے اس کے لیے عقلی دلائی بھی دے دیے جائیں گے چنانچہ اہم جبکہ وہ حرمت نازل ہوئی ہے سود کی اس وقت بھی دیے گئے کالو انمل بی اور مسلو یہ بیع بھی تو ربا کی طرح ہے ایک شے خریدی آپ نے سو کی اور ایک سو دس میں بیچ دی آپ نے کسی کو سو قرض دی اور ایک سو دس لے لیے یا کوئی کہے گا آپ نے دس لاکھ کا مکان بنایا اور وہ پانچ ہزار روپے اس کا نہانا کرایہ لے رہے یہ تو آپ کے نزدیک جائز ہے اور دس لاکھ نقد کسی کو دے دی ہے اور پانچ ہزار روپے ماہانہ لینا شروع کر دیا تو توبہ توبہ کر اٹھیں گے آپ ایسا بڑا سوتخار تو یہ کیا فرق و تمیز ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے بھی عقل انسانی کفایت نہیں کرے گی اس کے لیے ہدایت ربانی درکار تو میں نے اب تک جو کچرس کیا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ سب سے زیادہ جہاں انسان محتاج ہے ہدایت کا وہ ہدایت عملی اور ہدایت عملی میں بھی اجتماعی معاملات میں ہدایت. یہی وجہ ہے کہ حضور پر جو کہا گیا اتمام نور جو ہوا ہے اتمام ہدایت جو ہوا ہے الم اکمل تو لکم دینکم اکم علیکم تو نعمتی اور نعمت ہدایتی ہے اس کا جو اتمام ہوا وہ اسی اعتبار سے ورنہ جہاں تک عقیدہ توحید ہے وہ اول دن سے مکمل تھا اس میں کہاں کوئی خامی ہو سکتی تھی ابراہیم جیسا مواحد ما کا من المشرکین حضرت ابراہیم کے اور حضور کے درمیان ڈھائی ہزار برس کا فصل ہے تو کیا ان کی توحید میں کوئی کمی تھی اور اسی طریقے سے کیا اخلاقی جو رویہ ہے وہ انبیاء کرام جو سابقہ انبیاء ہیں ان میں کہیں کسی پہلو سے کوئی معاملہ کم تھا ان اعتبارات سے تو ہدایت اول روز سے کامل ہے یہ جو تکمیل ہدایت ہوئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ در حقیقت اسی اعتبار سے کہ تمدن انسانی اب اس مرحلے کو پہنچ گیا تھا کہ اب یہاں پر انسان کے نظام اجتماعی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اب ہدایت دی ہے یہ ہے اصل گوشہ اصل میدان ہدایت کا ایک دن اس سے راطل اس لیے کہ اس میں ذرا سا آدمی ادھر سے ادھر ہو جائے تو وہی بات ہوتی ہے کہ یکلا غافل گشتم و ست سالہ راہم دور سن عورت اور مرد کا توازن بگڑ جائے یا تو پھر وہی ہوگا سناس بن جائے گا معاشرہ جو ہے اور اس کے اندر تافر ہوگا گندگی ہوگی فیملی سٹرکچر ٹوٹ پھوٹ جائے گا اور کا کیا پرورش اس ماحول میں ہو رہی ہوگی جس میں بدگمانیاں ہے جس میں کوئی باہمی اعتماد اور محبت کی فضا نہیں ہے پورا کا پورا معاشرہ جو ہے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا اس لیے کہ آپ نے انسٹیٹیوشن آف فیملی کو شیٹر کر دیا اس کی چولیں جو ہے ڈھیلی ہو گئی ہیں اس لیے کہ آپ نے دونوں کو برابر کر دیا نظریا مساوات مرد و جھن اس نے سارا کا سارا جو ہے معاشرتی زندگی کا بیڑا غرق کر دیا اس لیے کہ خاندانی نظام کی چولیں بالکل ڈھیلی ہوگی اب اس کو کہاں تک اس کی جو ہے یہ نے تیرے سید چھوڑا زمانے میں کہاں تک اس کی جو ہے رسائی ہوگی اس کا اندازہ نہیں کر سکتا اسی طریقے سے یہ معاملات ہیں تو یہاں ہے اصل میں وہ سراط مستقیم سیدھا راستہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ سرات کا لفظ قرآن مجید میں پینتالیس مرتبہ آیا ہے جس میں سے بتیس مرتبہ اس کی صفت مستقیم آئی ہے. سیدھا راستہ سیدھا راستہ یہ قامہ یقوموں سے استقامت کا لفظ ہمارے چوتھے درس میں آ چکا ان لدین کالو رب الحسم مستقام تو یہی یہی لفظ ہے کہ جس سے مستقیم بنا ہے سیدھا رہنے والا لیکن یہ کہ اس کے علاوہ سبھی کا لفظ سبھی یہ سبھی کہتے ہیں برابر برابر جیسے خط استواء استواء بھی یہ سوا سے بنا ہے باب استفال استواء یہ برابر برابر کر دینا چونکہ خط استواء جو ہے وہ ہمارے اس گلوب کو ہماری زمین کو کورے کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتا ہے خط استوا تو سبھی بھی وہ ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ معتدل ہونا یہ گویا کہ اس کا اصل وصف ہے انتہاؤں سے افرات و تفرید سے اس سے بچ کر ایک درمیانی راستہ سراۃ الصوی درمیانی ہو اور سیدھا ہو سوا سراط بھی کہا گیا سراۃ الصوی بھی سوا سراط اور اسی طریقے سے دوسرا لفظ آیا سبیل سبیل میں قصد السبیل اب قصد میں لفظ ہوتا ہے درمیانہ اقتصاد جیسے کہ تیسرے رقو میں بھی آیا تھا وق صدفی مشیر کا من بن اپنی چال میں میانہ روی پیدا کرو تو میں صرف یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ قصد صبیل سواد سبیل اسبیل سبیل،, سبیل الرشاد رشاد تو سبیل اور سرات ایک ہی معنی اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ دو صفات درکار ہیں ایک تو یہ کہ درمیانہ ہونا ان کا انتہاؤں کے مابین اور دوسرے یہ کہ بالکل سیدھا ہونا وہ جائر ادھر یا ادھر مڑ جائیں گے جس کی کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈائگرامیٹک فارم میں اس کی وضاحت کی زمین پر آپ نے ظاہر بات ہے وہاں نہ وہ فلپ چارٹس تھے اور نہ کوئی بلیک بورڈ تھا زمین تو تھی تنکہ تو تھا زمین پر آپ نے نقشہ کھینچا ہے ایک سیدھا خط کھینچ دیا آگے جا کر اسے کاٹا بالکل رائٹ اینگل پر گویا کہ اس خط سے جو رائٹ اینگل پر آیا ہے اس سے آگے عالم میں ہے اس سے ادھر عالم دنیا ہے یہ سراط مستقیم ہے جو برزخ میں وہ جس کو ہم پل سیرات کہتے ہیں اس کی شکل بنے گا اور پھر یہ جنت میں پہنچا دے گا اور دونوں اطراف سے راستے آ رہے ہیں ٹیڑھے وہ راستہ فرض کیجئے بائیں طرف سے آیا ہے ٹیڑھا راستہ آئے گا سراتے مستقیم ہی کی طرف لیکن یہاں سے اس کو کراس کرتے ہوئے وہ دائیں طرف نکل جائے گا انتہا کو پھر ایک حد کو جا کر محسوس ہوگا کہ غلطی ہوئی ہے سم از رانگ سم وے پھر واپس آئے گا پھر وہ سراط مستقیم کو کاٹ دے گا پھر دوسری انتہا کو نکل جائے یہ راستے ہیں ادھر سے آ کر ادھر نکل گئے ادھر سے آ کر ادھر نکل گئے اور پھر ٹھوکریں کھا کر افرات و تفریح کی مجبور تو ہے سراط مستقیم کی طرف یہ بڑی خوبصورت تمصیل ہے اس لیے کہ فطرت کے اندر جو, جو نیویگیشن جو نیویگیٹر موجود ہے فطرت کے اندر وہ پکارتا ہے انسان کو سیدھے راستے کی طرف لیکن سیدھے راستے پر پہنچ کر وہی کی آنکھ اگر نہیں ہے تو انسان اس کو معین نہیں کر سکتا کہ اب میں سیدھی جگہ پر آ گیا ہوں اب میں سیدھا نہ جاؤں بلکہ اب اس کی ڈائریکشن اپنی بدل لوں بلکہ شہ زور اپنے زور میں گرتا ہے مسلے برق جیسے کہ ایک مومنٹم کے اندر ایک انتہا کو نکل گئے لیکن پھر ایک انتہا کو جانے کے بعد محسوس ہوگا وہ فطرت عبا کرے گی ریبولٹ کرے گی غلط آ گئے ہو جو فطرت کے اندر جو ویلیوز مزمر ہے ان میں سے کوئی ویلو جو ہے جو کچلی جا رہی ہے جس کا اب ادا نہیں ہو رہا ہے وہ جو ہے احتجاج کرے اب اس کو جو کچھ میں نے نظری طور پر بیان کیا ہے عملن آپ سمجھ لیجئے دنیا میں ایک نظام چلا آ رہا تھا ملوکیت بادشاہیت, بادشاہیت بادشاہی کا نظام مونارکی اور اس کے تحت فیوڈل بیس ہزاری منصب دار تیس ہزاری منصب دار یا یہ کہ یہ لارس ہیں یہ بیلنز ہیں یہ فلاں ہیں یہ نظام ویسٹ سے عیس تک ہر جگہ پر یہی نظام تھا لیکن فطرت نے ابا کیا انسانوں میں یہ تقسیم طویزے بندہ و آقا فسادے آدمیت ہے انسان تو برابر ہے انسانوں میں ان کے حقوق ملنے چاہیے یہ غلامی جو ہے یہ انسان کے شایا شان نہیں ہے ایک انسان آقا بن کر بیٹھ جائے ایک بندہ بن جائے نہ کوئی فخور و خاکہ نئے گدائے رہنشی یہ تو نہیں ہونا چاہیے یہ فطرت کی بات ہے اس نے انسان کو آمادہ کیا انہیں بغاوت کی نظام کو تلپٹ کر دیا فرانس کا انقلاب آیا لاکھوں جانے گئیں بڑا بلڈی ریوولوشن لیکن اب وہ وہی کا جو سراط مستقیم تھا آئے تو اس کی طرف ایک اعلی قدر نے کھینچا مجھے وہ حفیظ کا شیر یاد آ رہا ہے مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا تنازع لبکا کی آہنی زنجیر نے کھینچا نقشہ کھینچا ہے کہ میری تعلیم کا آغاز تو مسجد سے ہوا تھا لیکن پھر یہ کہ چونکہ انگریز کا دور تھا والدین نے محسوس کیا کہ یہ مسجد میں اگر رہے گا یہی مکتب کی تعلیم حاصل کرے گا مسجد ہی کی تو دنیا کا کیریئر کیا ہوگا اسکول میں بھیج دیا مجھے مسجد سے مکتب کی طرف تقدیر نے کھینچا تنازع کی آہنی زنجیر نے کھینچا اس طرح یوں سمجھئے کہ وہ فطرت کھینچ رہی ہے اپنی طرف بلا رہی ہے لیکن اس درمیانی جگہ پر آ کر رکی نہیں اس میں اب ایک دوسری جو غلطی پیدا ہو گئی وہ سرمایا سرمایہ کی آزادی اب آزادی ہی تھی سرمائے کی آزادی حد اعتدال سے تجاوز کر گئی اس نے کیپیٹلزم کی شکل اختیار کر لی یوں سمجھئے کہ رائٹ کی انتہا کو پہنچ گیا میں اس کو لیفٹ سے لے رہا ہوں لیفٹ سے لے کر رائٹ کی انتہا کو پہنچ گیا انسان یعنی پہلے بادشاہ اور جاگیردار سروں پر سوار تھے اب سرمایہ دار سوار ہو گئے وہ آزادی کی نعمت تو نہیں ملی چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی نجات دیدہ دل کی گھڑی نہیں آئی وہاں سے پھر واپس جو ہے انسان نے پھر اس صحیح راستے کی طرف آنے کے لیے اب دیکھیے ایک نظریہ وہ ہے تھیسس اینٹی تھیسس سنتھیس یہاں اس سے ذرا مختلف بات کہی جا رہی ہے کہ فطرت جو ہے وہ ہے جو سیدھے راستے کی طرف پکارنے والی ہے جو میں نے ارض کیا تھا کہ نظری ہدایت کا سارا مواد انسان میں موجود ہے وہ فطرت انسانی میں موجود ہے لہذا وہ کھینچ نہیں ہے کہ غلط آ گئے ہو غلط کردم پریشانی کو جائی واپس آیا انسان اب سرمایہ کے خلاف رد عمل ہے لیکن سرمایہ کے خلاف رد عمل کے نتیجے میں پھر دوسری انتہا کو نکل گیا پارٹی ڈکٹیٹرشپ ون پارٹی گورنمنٹ گویا کہ اب وہ جو ڈکٹیٹر شپ ہے وہ ایک پارٹی کی ہو گئی بدترین جو ہے فستائیت قائم ہو گئی اور بدترین ٹوٹیلیٹرین نظام قائم ہو گیا اب اس کا بھی معاملہ ختم ہوا اب انسان کدھر جائے گا یہ آج یوں سمجھیے کہ دو راہے پر انسان کھڑا ہے اس لیے کہ سرمایے کے خلاف ہی تو یہ رد عمل تھا سرمایہ داری اس وقت بہت خوش ہے کیپٹلزم کے ہم کامیاب ہو گئے کمیونزم ناکام رہ گیا لیکن سوال یہ کہ کمیونزم آیا کیوں تھا آیا تھا اس سرمایہ داری کے رد عمل میں اس اعتبار سے رد عمل تو پھر پیدا ہوگا اس کے اندر وہ ایلیمنٹ تو ہے کہ جو فطرت کی منافی کر رہا ہے تبھی تو وہ پہلا رد عمل پیدا ہوا تھا اب اس کی کوک سے کون سا رد عمل برامد ہوتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے اس کی بدقسمتی ہماری یہ ہے بلکہ بدقسمتی کیا ہمارا یہ جرم ہے مجرمانہ طرز عمل سوا سبیل سبات مستقیم ہمارے پاس ہے ہم اس کے کسٹوڈین ہی نہیں اس کے ٹھیکیدار بن کر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن نہ یہ کہ خود اس پر عمل کرنے کو تیار نہ اس کا کوئی ماڈل دنیا کے سامنے پیش کرنے کو تیار بلکہ اس پر ہمارا اعتماد ہی نہیں یقین ہی نہیں ہم تو سمجھتے بڑی انہونی سی باتیں یہ سود کو حرام کر دیا گیا انہونی بات ہے تو نظام چل ہی نہیں سکتا دنیا کا ان ہے یہ تو در حقیقت غیر فکری نظام ہے ہمارے ہاں کا پڑھا لکھا طبقہ تو اکثر و بیشتر اسرائیل کا اس اعتبار سے سب سے بڑا جرم جو ہے وہ تو ہمارا ہے بہرحال اس وقت یہ سمجھئے کہ اصل ہدایت سورہ فاتحہ میں جس ہدایت کی ہمیں تلقین کی جا رہی ہے کہ میرے بندوں مجھ سے ہدایت طلب کرو وہ ہدایت کیا ہے انسانی اجتماعیات کے ضمن میں ایک متوازن اور معتدل راستہ جس کو کہ سورہ حدید میں کہا گیا ہے لے النَّاسُ ناس تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو عدل اور وہ نظام عدل اجتماعی یہ ہے در حقیقت اس ہدایت کا اصل جو ہدف ہے اور جو اس کی کا اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کی تکمیل ہوئی ہے اس کا سب سے بڑا مظہر ہے تو اہد المستقیم ہدایت بخش ہمیں سیدھے راستے کی چلا ہمیں سیدھے راستے پر سراط النزیم علمتا علیہ اب یہاں پر اسی راستے کو منفی اور مثبت دو اعتبارات سے مزید واضح کیا جا رہا ہے ایک تو مثبت ہے راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا اس کے لئے دائر بات ہے قرآن و باز بعض و بعضہ تلاش کرنا پڑے گا کہ یہ مضمون قرآن میں کہیں آیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر انہتر فلا مزینہ نام اللہ من نبی و صدیقینا و شہدائے کا رفیقہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی تاک پر کار بند ہو جائیں پختہ ہو جائیں جازم ہو جائیں یہ وہ ہے کہ جن کو میت نصیب ہوگی یا نصیب ہے ان کی جن پر کہ اللہ نے انعام فرمایا اور وہ کون ہیں انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہداء ہیں صالحین ہیں. یہ ہے منع اللہ ان کے راستے پر ہمیں چلا ایک ہی لذمی کفایت کر سکتا تھا انبیاء کا راستہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں غور طلب بات ہے کہ اس کی وضاحت کیوں یہ اس لیے کی گئی ہے کہ انسانوں کے مزاج اللہ نے مختلف بنائے نبوت کا دروازہ بند ہونے والا ہے صدیقین اور شہداء ان کے مراتب قائم رہنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے مزاج کی مناسبت سے کوئی شخص و ہوگا جو صدیقیت تک پہنچ پائے گا کوئی شخص ہوگا جو شہادت کا رتبہ حاصل کر لے گا تو مختلف جو انسان کے ٹیمپرمنٹس مزاج بنائے ہیں اللہ نے اس پر کسی زمانے میں میں نے ایک مضمون لکھنا شروع کیا تھا مقام صدیقیت پر افسوس ہے کہ میں اسے مکمل نہیں کر پایا لیکن یہ کہ یہ اپنی جگہ ایک بڑا اہم مضمون ہے پرانے مجید کی اصطلاحات صدیق اور شہید ان میں فرق کیا ہے بیس لائن جو ہے ہدایت کی صالحین اس بیس لائن سے اوپر یہ دو مختلف ہیں جو مختلف ٹیمپرامنٹس جو ہے انسانوں کے اللہ نے بنائے ہیں اینٹروورڈس ہیں وہ صدیقیت کی طرف جائیں گے ایکسٹرو ورڈ سے وہ شہادت کے رتبے کی طرف جائیں گے اور نبوت پھر ان دونوں سے بالا تب ہے یہ تو پھر اب آؤٹ ا ہے اس لیے کہ پہلے بھی یہ وہ بھی تھا اور اب اس کا دروازہ مستقل بند ہو گیا بہرحال یہ مثبت تشریح ہوئی سراف ال نظیر انمتا علیہم انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کا راستہ منفی جو آ رہی ہے غیر المغضوب علیہم ولان اس میں جو ذرا نحوی اشکال ہے پہلے اسے سمجھ غیر پر زیر ہے مجرور ہے غیر المغضوب علیہم لہذا جو اس کا نمایاں ترین جو ہے کس کا یہ بدل قرار پائے گا یا کس کی صفت وہ الظیم سراط الظیم الظیم جو ہے اس میں موصول ہے لیکن یہ حالت جدوی میں مضافل ہے تو گویا کہ اس کا ترجمہ ہوگا سرات الزین علیہم غیر المقوب علیہ راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا جو نہ مقزوب ہوئے اور نہ بھٹکے ہوئے ہوئے نہ وہ گمراہ ہوئے یہ گویا کہ الزین ہی کا بدل ہوگا وہ کہ جن پر تیرا انعام ہوا یعنی جو نہ گمراہ ہوئے اور نہ وہ مقزوب ہوئے ان پر تیرا غضب نازل ہوا ایک ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا نہ ان کا یعنی گویا کہ یہاں سرات کا لفظ گویا معذور مانا جائے گا بلکہ ایک رات شاذ جو ہے اس میں غیر پر زبر بھی ہے غیر المقدوب علیہ الغالین زبر ہوگا تو وہ پھر بدل بنے گا سرات کا اور ایک یہ ہے کہ اگر اس کو زیر پر بھی رکھا جائے تو سرات یہاں دوبارہ محظوف ہے سراط غیر الزین غیر المقدوب علیہ الغالین سراطا غیر المغضوب علیہ یعنی وہ راستہ تو گویا کہ یہاں پہ ترجمے کے اعتبار سے دو مختلف ترجمے ہو جائیں گے لیکن مراد اور جو اس کا مدلول ہے جو مفہوم ہے اس میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا اب نوٹ کرنا ہے کہ اس میں دو کیٹیگریز جو کی گئی ہیں اس سے مراد کیا ہے مغدو پہ جن پر غزم ہوا اس سے مراد ویسے یہ کہ عقلی اعتبار سے بھی اور اس سے جو ہمارے ہاں معصور ہیں اس کے جو مفاہیم ان کے اعتبار سے بھی وہ لوگ جو ہدایت پر ہوں یا جنہیں ہدایت مل چکی ہو پھر اپنی شرارت نفس کی وجہ سے اس ہدایت کو وہ چھوڑ دیں اور غلط راستے پر پڑ جائیں وہ ہے مغزو بیڑے ان پر اللہ تعالیٰ کا گزب نازل ہوتا ہے پچھلی امتوں میں سے یہود اس کی سب سے نمایاں مثال ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں چنا ان پر اپنے انعامات کی بارش کی جیسے کہ فرمایا میں نے تمہیں تمام جہانوں پر سرفراز کیا فقبل تو کم بنی اسلائی لسکرو نمتی اللہ تھی الام تو انی فضلتو